صلاۃ السلام علی سید المسلیم نبینا محمد والا علیہ اجمعین یجمعین بعد پچھلے ہفتے تفصیل کے ساتھ حضرت جاوید رضی اللہ تعالی عنہوں کی حدیث کی روشنی میں حج کا طریقہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج ادا فرمایا مدینے سے نکلنے تک مدینے مدینے سے نکلنے سے لے کر کے طواف زیارہ طوافہ تک پورا ایک تقریبا مفصل اور تفصیلی بیان گزر چکا ہے اب یہاں پر مختلف حدیثیں مختلف مسائل کے تعلق سے آئیں گی ان وابن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحرت ها هنا ومنع كلها من حر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں دو بڑی اہم باتیں بلکہ تین بڑی اہم باتیں بتائی گئی ہیں ایک تو قربانی کے سلسلے میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہاں پر قربانی کی ہے یعنی جو حج والی قربانی ہے حج یہ جس کو کہتے ہیں وہ میں نے یہاں پر کیا ہے لیکن پورا مینا جو ہے یہ قربان گاہ ہے مینا میں کہیں بھی قربانی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کئی بار کئی لوگوں نے جو ہے سوال کر کے پوچھا کہ کیا ہم حج کرنے جا رہے ہیں اور حج کرنے والوں کی قربانی کیا ہم ادھر جبیل میں یا دمبام میں یا اپنے مقام پر کر سکتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان سے ان کے حاجی آئے ہوئے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ حج وہ مکہ میں کر لیں اور قربانی ان کی یہاں پر ہو جائے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے بلکہ مینا میں قربانی کرنا ہے اور مینا کے ساتھ ساتھ سلند ابی داود کی ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے وکل فجاج مکہ فریق الم کہ مکہ پورا کا پورا مکہ جو ہے راستہ ہے اور اسی طرح سے یعنی کسی بھی راستے سے چل کر کے جو ہے عرب یہ مشاعر میں جا سکتے ہیں اور مکہ میں بھی قربانی کر سکتے ہیں یعنی مینا اور مکہ ملا کر کے کہیں بھی قربانی ہو سکتی ہے حدود مینا ہی میں قربانی کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مینا اور مکہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے فن حروف رالکم تو اپنی اپنی جگہوں پر آپ لوگ قربانی کر لیں آج کل جو ہے قربان گاہیں گاہ بنی ہوئی ہیں ہاں لیکن ذرا صاحب مکہ کی یا مینا کے اندر اتنی توسیع ہو گئی ہے توسیع اس اعتبار سے کہ خیمے اتنی زیادہ جگہوں پر لگ گئے ہیں اور جگہ کی اتنی قلت ہو گئی ہے کہ قربان گاہ کو بہت دور لے جایا گیا ہے کہ ہر آدمی کے لیے بس کی بات نہیں کہ وہاں پہنچ کر کے قربانی کر سکے دوسرا عرفہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا بواقف تو ہا ہونا وہ موقف کہ میں نے یہاں پر وقوف کیا ہے لیکن پورے عرفات میں چاہے جہاں حاجی چاہے وقوف کر سکتے ہیں ٹھہر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وقوف فرمایا جہاں پر ٹھہرے ہیں عرفہ کے میدان میں وہیں پر جانا ضروری ہے اور اس تعلق سے ایک بات اور سا, سا, یہاں پر ذکر کر دوں کہ بہت سارے لوگ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اپنے اپنے حج گروپوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا کافی سارا وقت اور اپنی کافی ساری طاقت وہ مسجد نمیرا کو دیکھنے میں اور جبل رحمت کے پاس جانے میں خرچ کر ڈالتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ جبل رحمت پر جانا ضروری ہے اور بھیڑ بھاڑ میں اور تھک کر کے چور ہو جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں وہ آ کر کے جس وقت دعا کرنا ہوتا ہے یا تو اگر ظہر سے پہلے پہلے وہ لوگ پہنچ گئے تو اس سے پہلے جا کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر نہیں اس کے بعد پہنچے تو جب زوال کا وقت ہو جاتا ہے زوال کے بعد خطبہ ہوتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پھر ان کا اہم مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جا کر کے جبل رحمت پر جاتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے کئی فوٹوز کھچاتے ہیں کہیں کچھ کرتے ہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں لہذا لیکن پورا عرفہ جو ہے موقف ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے لہذا وہاں پر جانے کی اور اپنے آپ کو تھکانے کی نہیں ہے کیونکہ اہم مقصد وہاں پر جانا نہیں ہے اور جبل رحمت کی اس اعتبار سے کوئی بھی فضیلت نہیں ہے کوئی بھی فضیلت نہیں ہے کہ ہاں کچھ لوگ اس کے ساتھ بہت ساری تاریخ جوڑتے ہیں ہاں لیکن اس کی کوئی وہاں پر جانا وہاں اس کو دیکھنا وہاں پہاڑی پر چڑھنا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس لیے حاجی جو لوگ ہٹ پہ جا رہے ہیں جانے والے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے وقت کو اور اپنی طاقت اور انرجی کو اس طرح کے فضول کاموں میں نہ ضائع کرے بلکہ جہاں جگہ مل جائے جہاں وہ ٹھہرے وہاں پر ظہر سے پہلے, پہلے پہلے پہنچ کر کے آرام کر لیں جیسا کہ پچھلی پچھلے درسے میں حدیث گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے نکلے مینا سے کب نکلے جب سورج نکل چکا تھا وہاں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام نمیرا میں کبا لگانے کا یا خیمہ لگانے کا حکم دے دیا تھا اور جب آپ نمیرا میں پہنچے مقام نمیرا میں پہنچے تو آپ کے لیے کبا لگا ہوا تھا خیمہ لگا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال تک وہاں آرام فرمایا زوال تک آرام فرمائے کیونکہ اب ایک تو مینا سے لے کر کے عرفات تک جانا یہ بہت کہ لمبا وقت لگتا تھا اور سواری پر جا پیدل آدمی جاتا سات آٹھ دس کلومیٹر تقریبا ہے پھر وہاں جا کر کے اگر آدمی ٹائم سے پہنچ گیا اور آرام کر لیا تو پھر زوال کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک اس کے لیے دعا کرنے کے اندر دعا کرنے کا موقع مل جائے گا آدمی نشیت رہے گا چست رہے گا اور اگر تھک کھار کر کے جو ہے آدمی پریشان ہو جائے گا تو پھر وہ سونے کے علاوہ کہ دیکھا جاتا ہے کہ خیموں میں پہنچ جاتے ہیں لوگ اور دراز ہو جاتے ہیں لمبے ہو جاتے ہیں نماز پڑھی اور کھانا کھائے اس کے بعد لیٹ گئے اور اس طرح سے اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں جو دن یا جو گھڑی جو وقت جو ہے دعا کرنے کا ہے اللہ سے مانگنے کا ہے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنے کا ہے اور دعا پڑھنے کا ہے اس وقت لوگ سوتے رہتے ہیں تو اس لیے یہ چیز ہے اس چیز کا خیال کریں کہ ان سارے کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں وا وقف تو ہا ہونا وجم ان کلوہا موقف اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضطلفہ کی رات کے بارے میں بھی فرمایا مصطلفہ پہنچنے کے بعد آپ نے مغرب اور رشا کی نماز ادا کی پھر آپ آپ نے آرام فرمایا پوری رات فجر کا وقت ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد مشار حرام کے پاس مشار حرام ایک پہاڑ کا نام ہے وہاں پر پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے دیر تک دعا کرتے رہے دو دیر تک دعا مانگتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں لیکن مستلفہ کی پوری باؤنڈری مستلفہ کا پورا میدان جو ہے یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے اس لیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی مسجد یا مشرح حرام اس پہاڑی کے پاس جائے جہاں پر آج مسجد بنا دی گئی ہے وہاں جانا ضروری جہاں جس کو جگہ مل جائے وہاں پر وہ قیام کرے رات گزارے لیکن یہ رات گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے جیسے عرفہ میں ضروری ہے کہ عرفہ کے بارے میں پورے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں عرفہ کی باؤنڈری میں ٹھہرنا ضروری ہے اسی طرح سے مزدلفہ کی رات میں بھی مزدلفہ کی باؤنڈری میں بھی میں ہی جو ہے رات گزارنا ضروری ہے کچھ لوگ ادھر ادھر گزارتے ہیں اگر انجانے میں ارافا کے علاوہ اگر مستلفہ کی رات کہیں در ادھر گزار بھی آدمی مجبوری میں آ جانے میں تو الگ بات ہے لیکن آدمی بس ایسی جہاں بشال لیا وہاں پر لیٹ گئے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ پوچھنا چاہیے لوگوں سے کہ بورڈ بھی بڑے بڑے ہر جگہ جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو کہ یہ مزدلفہ کی جگہ ہے یا مزدلفہ کا مقام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم باتیں بتائی قربانی کرنے کے سلسلے میں کہ میں نے قربانی منا میں کی ہے یہاں پر کی ہے کہیں بھی مینا میں کر سکتے اسی طرح سے مکہ میں بھی کر سکتے ہیں اور آرافات میں کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں اور مزدلفہ میں کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں اور کہیں بھی ٹھہر کر کے دعا کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ اس حدیث کا تعلق کو شروع سے بھی ہے اور آخر سے بھی ہے اس لیے اس کا تعلق اس حدیث کو بیچ میں ذکر کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ مکہ کے بالائی علاقے سے داخل ہوئے یعنی اونچائی والے جگہ سے داخل ہوئے جو مکہ کے مکہ کا دو حصہ ہے سمجھ لیجیے ایک تو مکہ کا وہ حصہ ہے جو ارافا یہ کی طرف سے ہے جس جیسے جنت المانا قبرستان جو ہے اس کی طرف سے ہو کر آتے ہیں پرانا پوسٹ آفس کا اس طرف سے جب آتے ہیں مروا کی طرف سے تو یہ مکہ کا بالائی حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بابو سلام سے داخل ہوئے تھے اور نکلے کدھر سے تھے مکہ کے نچلے طرف سے جدھر جو ہے باب یہ باب ملک فہد اور باب ملک عبد العزیز ہے اس طرف سے جس کو مسفلا کہا جاتا ہے آج کیا کہا جاتا ہے مسفلا کہا جاتا ہے شار خلیل ابراہیم اس شارے کا نام ہے تو اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو خوش کرنا ہوا تو آپ داخل ادھر سے ہوئے اونچائی والے حصے کی طرف سے اور نکلے نیچے والے حصے کی طرف سے تو اس کا بیان یہاں پر اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو اس کے اونچائی والے جگہ سے داخل ہوئے اور اس کے نیچے والے حصے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلی یعنی جب کچھ کا وقت ہے مدینہ جانا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصفلہ کی طرف سے نکلی وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہو كان لا یقدم مکتا الا بات بذیعوا حتی اصبحا ویغتسلا ویذکر ذالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم متفقن علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لاتے تھے جب بھی آپ عمرہ کے لیے آئے اور اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع سے بھی جب آپ تشریف لے آئے تو مقام دی طوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری مقام دی طوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری یہاں تک کہ صبح ہو گئی آپ نے وہاں نماز پڑھی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات پر غسل کرنے کے بعد پھر سے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب مکہ میں داخل ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہا بھی جب بھی آتے تھے مکہ عمرہ کرنے کے لیے تو مقام زی میں آپ صلی اللہ علیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنما یہ آن وہاں ٹھہرتے تھے رات گزارتے تھے فجر کی نماز کے بعد آپ غسل کرتے تھے پھر مکہ تشریف لے آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو یہ سنت ہے اگر کسی کے لیے ممکن ہو اور آج زی توا نام جو ہے وہاں پر ایک کنواں ہے بیرے طوا کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی وہ کنواں محفوظ ہے یہ گرچ اس کا استعمال نہیں ہے لیکن کنویں کی وہ جگہ موجود ہے اور باقاعدہ ایک چھوٹی سی عمارت بنی اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور نہاتے تھے غسل کرتے تھے اور آج وہ جگہ کس سے مشہور ہے زیتوا کی جو جگہ ہے وہ جرول میں ہے کہاں ہے مکہ میں ایک جگہ کا نام ہے جرول اسی جگہ میں یہ زیتوا نامی وادی ہے اور وہیں پر یہ کنواں ہے اور تقریباً سات آٹھ کلومیٹر پر یعنی حرم سے پانچ سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے زیادہ دور بھی نہیں ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی لاسلم وہاں ٹھہرتے تھے پھر اس کے بعد مکہ میں داخل ہوا کرتے تھے اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص ہاں مکہ آئے تو اگر چاہے تو سات آٹھ کلومیٹر پہلے عمرہ کرنے حق کرنے جائے سات آٹھ کلومیٹر پہلے کوئی ہوٹل لے کر کے وہاں پر ٹھہر کر کے اطمینان سے راحت कर, حاصل کر کے ہاں اور تب جا کر کے عمرہ کریں کئی لوگ کئی لوگ خاص کر کے رمضان میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ابھی سفر کر کے آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں کیا ہم ہوٹل میں ہوٹل لے کر کے کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اطمینان ہو جائے اور تسلی ہو جائے اور تھکاوٹ دور ہو جائے ہلکی پھلکی اس کے بعد عمرہ کریں میں شیخ ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایسے شخص کے لیے جو بالکل تھکا ہوا ہو اور سفر کی صحبت سے پریشان ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ آرام کر لے اپنی تھکاوٹ دور کر لے تب عمرہ کرے کیونکہ عمرہ میں آدمی کو ویسے ہی تھکاوٹ لگتی ہے ہاں بھیڑ بھاڑ میں خاص کر کے طواف کرنے میں اور اسی طرح سے صفا مروا کی صحیح کرنے میں معمولی بات نہیں ہے خاص کر کے اگر فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہے تو کافی دقت پیش آتی ہے اس لیے آدمی سکون اور راحت حاصل کر کے اس کے بعد اطمینان سے ہاں نشیب ہو کر کے ایکٹو ہو کر کے عمرہ کرے یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی سفر کر کے گئے اور جو ہے عمرہ کرنے لگ گئے اور سوچے کہ سب سے پہلا کام جو ہے عمرہ ہے دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سات آٹھ کلو کا فاصلہ کوئی زیادہ بڑا فاصلہ نہیں ہے اس زمانے کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے سے چل کر کے آتے تھے چار سو کلومیٹر لیکن مقام دی طوا میں رات گزارتے تھے اب رات گزارنے میں کیا ہے آدمی ریلیکس ہو جائے گا آدمی کیا کہتے ہیں نشیت ہو جائے گا آدمی چاکو چوبند ہو جائے گا تھکاوٹ دور ہو جائے گی پھر اطمینان سے کر کے عمرہ کرے وعنہ رضی اللہ قال قاری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہ ہے جو اوپر گزری ہے وان ہو اللہ تعالی عنہ قال اماراہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مابین متفق نڑے اب وہ چیزیں وہ حدیثیں جو کچھ کچھ بیچ میں چھوٹ گئی تھی جن کا ذکر میں نے ضمن کر دیا تھا تو اس طرح کی حدیثیں ایک ایک کر کے یہاں پر پیش کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ تعالیٰ علما ہی کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ تین چکروں میں وہ رمل کریں کیا کریں رمل کرے یعنی اب سب لوگ جانتے ہیں رمل کس کو کہتے ہیں کہ سینہ تان کر کے طواف کرتے وقت دہائنا کا کھلا رہے گا اور دائیں کا پر چادر ڈال دیں گے اور جیسے آدمی پہلوان چال چلتا ہے چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس طرح سے چلے گا اگر ممکن ہو تو آج بہت مشکل ہے اتنی بھیڑ بھاڑ میں خاص کر کے رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرنے گیا یا اسی طرح سے حج کے موقع سے کوئی جاتا ہے اگر پہلے نہیں گیا تو سمجھ لیجئے کہ بالکل کھچا خچ حرم اور متاب بھرا ہوا ہوتا ہے ان کی نہیں, نہیں لیکن یہ ہے کہ ایسا کرنا سنت ہے کہ تین چکروں میں آدمی رمل کرے ویمشو شو اربان اور چار چکروں میں نارمل اور عام چال چلے اور ویم شردان مابین اور رکنین ایک یہ لفظ بتاتا ہے کہ مابین اور رکنین کا تعلق جو ہے یہ ہے کہ رکن یمانی اور رکن حضر اسوت کے درمیان عام چال چلیں ہاں تین چکروں میں کہاں سے حضر اسوت سے رکن یمانی تک رمل کرے اور اس کے بعد جو ہے رکنے امانی سے حضر اسرد تک جو ہے یہ نارمل چال چلے وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثه ومشى اربعه وفي روايه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف في الحج او العمره ما يقدم فانه يسعى ثلاثه اطراف بالبيت ويمشي اربعه متفق عليه اسی طرح کی یہ بھی حدیث اسی معنی کی ہے لیکن اس کا ایک میں اپ کو شاید یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن اس کا قصہ اور واقعہ شاید پچھلے درسے میں بتایا تھا کہ یہ رمل کیوں کیا کیوں مشروع ہوا کیوں شروع ہوا بہت سارے نئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو رمل کرنے کی اور اس طرح سے سینہ تان کر کے چلنے کی ایک حکمت تھی وہ حکمت یہ تھی کہ جب صاحب صلاح صلیحدیہ کے بعد عمرہ کرنے آئے تو مکہ والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان کمزور ہو گئے مدینہ جا کر کے یترب کے بخار نے ان کو لاغر کر دیا کمزور کر دیا تو اب مسلمانوں میں دم خم نہیں ہے طاقت نہیں مسلمانوں میں ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم جو ہے تین چکروں میں ذرا سا دوڑ کر کے دکھاؤ اور سینہ تان کر کے دکھاؤ ان کو تاکہ ان کو, ان کو اندازہ ہو جائے کہ مسلمانوں میں کمزوری نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا صحیح بخاری کے اندر ذکر ہے یہ کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں رمل کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کہلا کو برباد کر دیا لیکن پھر فرایا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے جو کیا ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کا حکم دیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ طواف اول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار رمل کیا تین چکروں میں اور چار چکروں میں آپ نے نارمل چال اختیار کی لیکن آگے کی بھی ایک روایت ہے کہ رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب حج میں آپ نے طواف کیا یا عمرے میں پہلے چکر میں آپ تین بار جو ہے رمل کرتے تھے اور چار بار عام چلتے تھے یہی اسی وجہ سے طواف قدوم میں حج کرنے والے جو لوگ ہیں حج کے موقع سے خاص کر کے یاد رکھیں کہ پہلے طواف میں جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے چاہے وہ تمکتو کرنے والا شخص ہو وہ تو کرے گا ہی اسی طرح سے تیران کرنے والا اور حج افراد کرنے والے یہ لوگ بھی تینوں طرح کے لوگ جو ہے پہلے طواف میں تین بار وہ رمل کریں گے اور چار بار جو ہے عام چال چلیں گے لیکن جو اور طواف ہوتے ہیں اور کتنے طواف ہوتے ہیں جی اس طواف کے علاوہ اور کتنے طواف ہیں جی کورس کیا بھی شیخ مختار صاحب کے ساتھ جی ایک طواف ودا اور تواف ودا سے پہلے طواف افادہ یا طواف زیارہ ہاں تواف زیارہ میں اور طواف قدوم میں رمل نہیں کرنا ہے اور محرام کی ضرورت ہے عام چال سے جو ہے یہ رمل کرنا ہے رضی اللہ تعالی قال لم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسم من مینل مسلم صحابہ کرام نے ہر ہر چیز محفوظ کی ہے پچھلے درسے میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک ایک حرکت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت سے اور اس سے تعلق رکھتی ہے کس طرح سے صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے دو رکن کے علاوہ کسی اور جگہ کا بوسہ دیتے ہوئے چومتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کون سی دو جگہ ہیں ایک حجر اسود اس کو بوسہ دیا کرتے تھے اور رکن یمانی پہ اگر پہنچ جاتے تھے قریب ہوتے تھے تو ہاں، استلام کرتے تھے اس میں جو ہے یہاں پر جو ہے چھونے کے معنی میں یہ استلم جو ہے یہاں پر یہ قبل کے معنی میں نہیں ہے یہ استلم کے معنی میں ہے استلام کرتے یعنی چھوتے ہوئے تو رکنے حضر اسمد کو چھوتے تھے اور گوسا بھی حضر اسمد کے لیے الگ سے ثابت ہے اور رکنے یوانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوتے تھے باقی خانے کعبہ کے نہ غلاف کو اور نہ دیوار کو اور نہ دروازے کو کسی چیز کو نہ چومتے تھے اور نہ چھوتے تھے تو اس سے یہ پتا چلا کہ ان دونوں رکنے کے علاوہ کسی اور جگہ کا جو ہے بوسہ دینا ہاں حیدر صد کے علاوہ رکن امانی کو بوسا بھی نہیں دیا جائے گا یا کسی در... کع... کعبہ کے درو دیوار کو بوسا دینا یا غلاف کو بوسا دینا یا چمنا یا چہرہ اس پر گال رگڑنا ہے. یہ سب بدعات میں سے ہے ان سب چیزوں کا ثبوت نہیں ہے اس لیے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اس بیچ اگر کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ آئے سوال آئے تو پوچھتے رہیں پوچھتے رہیں آپ لوگ اجازت ہے جی ہاں ملتظم ایک جگہ ہے جو حضر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اسے ملتزم کہتے ملتزم تو اس جگہ پر ہاں صاحب اکرام سے ثابت ہے کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے اپنے سینے کو خانہ کعبہ سے لگا کر کے دعا کیا کرتے تھے تو ایسا کر سکتے ہیں لیکن چومنا ثابت نہیں ہے چمنا ثابت نہیں اور نہ ہاتھوں سے بوسا دینا یا ہاتھوں سے چومنا چھونا ثابت ہے بلکہ وہ کھڑے ہو کر کے سینے کو لگا کر کے دعا کرتے تھے تو ایسا کر سکتے ہیں ہاں صاحب اکرام کامل ہے جائز ہے جی ہاں حضرت ایسوت سے لے کر کے دروازے تک کی جگہ کو ملتظم کہتے ہیں جی نہیں دروازے کو نہیں حضر اسوتھ سے لے کر کے وہاں تک کی اب وہ دروازہ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا دروازہ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا, ہو جائے گا اس میں وأن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه قبل الحجر الاسود وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك اتفق عليه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تاریخی جملہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے سبق آموز ہے اس میں درس ہے اور عبرت بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضر اسفت کو بوسا دیا اور وہیں پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ بوسا دیتا کتنا اہم جملہ ہے کیا حضرت اسوت سے بڑھ کر کے دنیا کا کوئی پتھر ہو سکتا ہے یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے اس پتھر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں کہ تو پتھر ہے نفا نقصان نہیں پہنچا سکتا جنت کا پتھر لیکن اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ بوسا دیتا توحید کی اور عقیدے کی کتنی پختہ بات ہے آج جو لوگ جو ہے در و دیوار کو اور جالیوں کو اور کیا کہتے ہیں سنگ مرمروں کو چومتے ہیں چاہے وہ حرم شریف کی اور دوسری چیزیں ہوں یا یہ مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضر شریفہ کی جالیاں اور دیواریں ہوں یا یہ کہ اپنے ملکوں میں جو اپنے ملکوں میں شرک کے جو اڈے اور فیکٹریاں ہیں یہ قبریں اور آستانے اور یہ مزارے ہیں یا یہ ہوں دیکھیں کس طرح سے لوگ چنتے چاڑتے ہیں کس طرح سے چنتے اور ایک سے ایک آپ وقت پوری دنیا اور ان کا شرک بالکل اوپن ہو گیا ہے ظاہر ہو گیا ہے کہ کس کس طرح سے قبروں اور مزاروں پر یہ لوگ شرکے کرتے ہیں اور کس طرح سے ہستیوں کو چومتے چاڑتے ہیں اور کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخ جملہ ان کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر اسود کو بوسا دیا ہے اس لیے بوسہ دیا جاتا ہے سنت ہے حضر اسود کے اندر بذات خود نفع اور نقصان کی استطاعت یا طاقت نہیں ہے جی کوئی سوال جی جی, جی, جی حضرت تک رکنے یمانی سے حضرت اسوت تک نارمل چال چلنا ہے اور اس میں ربناتنا دنیا ہسنا و فی کے ہنسنا پڑھنا ہے اور بعض علماء نے جو ہے لیکن یہ حدیث جو ہمارے سامنے گزری ہے یہ دلیل ہے کہ رکن امانی اور حضر اسود تک جو ہے نارمل چال چل ہے جی حضرت اسود کو چومنے کے لیے جو ہے اب آپ کو جو ہے طواف کرنے کے لیے وقت کا اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جس وقت کم بھیڑ رہتی ہے آ, صبح کے وقت ہے اور موسم میں نہیں رمضان میں یا اسی طرح سے حج کے موسم میں نہیں بلکہ آپ ان دنوں میں جائیں جب لوگ بھیڑ لو, جب لوگ مشغول رہتے اپنے کاموں میں مدرسوں میں اسکولوں میں تو ایسے وقت میں جائیے اور خاص کر کے ویکینڈ کرنا چاہیے بدھ جمعرات جمعہ کو نہ جائیے بیچ میں جائیے تو ہو سکتا ہے موقع مل جائے کہ بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے آپ جو ہے اس وقت کو بوسا دے لیں ابھی ایک حدیث آ رہی ہے اگے, صحیح حدیث ہے تو اس لیے اب آپ کو شاید آپ پہلی بار شیخ کے درسے میں بیٹھے تھے کہ نہیں؟, نہیں بیٹھے تھے دیکھیے حضر اسفت کو استلام کرنے کا یا طواف شروع کرنے کے وقت حضر اسود کے ساتھ جو ہے تین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ حضر اس وت تک پہنچ سکتے ہیں تو بوسا دے کر کے چوم کر کے آپ ہاں بسم اللہ اکبر کہہ کر کے چوم کر کے آپ تو آپ شروع کیجئے اگر آپ جو ہے وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہاتھ سے دور سے ہاتھ سے چوم کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لیجئے یہ ایک دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہے لکڑی ہے ڈنڈا ہے لاٹھی ہے آپ اس سے حضرت کو چھو کر کے آپ اس کو چوم لیجیے تیسرا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب وہاں پر پہنچ نہیں سکتے لاٹھی بھی نہیں پہنچ سکتی ہے تو آپ کیا کریں دور سے اشارہ کر دیں ایک ہاتھ سے بسم اللہ اللہ ہاتھ سے بسم اللہ اکبر کہہ دیں اور پھر آپ جو ہے آپ شروع کریں اور بسم اللہ پہلے چکر میں کہیں گے اور باز صحابہ سے جو ہے بسم اللہ ہر چکر میں ثابت حضرت عبد اللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ سے جی وائن اب تو رضی اللہ تعالیٰ رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف یتوف بلبی تو بمحجن معه محن المحجنا دیکھیے یہاں پر ابو طفیل عامر بن واثلہ واطلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان کا نام یاد رکھیے گا عامر بن واثلہ واطلہ ابو ابوطفیل ان کی کنیت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن کو رکنے, رکنے جب کہا جائے تو عام کہا جائے تو حضر اسود مراد ہے رکن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا کس سے ایک چھڑی سے جو آپ کے ساتھ تھی محجن کس کو کہتے ہیں چھڑی کو عربی میں کہتے ہیں اور مہجنا پھر آپ اس چھڑی کو چوم لیتے تھے تو یہ ابھی ایک طریقہ یہ حدیث کے اندر آ گیا تو ایسا بھی کر سکتے ہیں ابو تو فیل عامر بن واطلہ علی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابہ میں سب سے آخر میں وفات ہوئی کتنے سن میں 110 ہجری میں 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی بند کر تو ایک سو دس ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور وفات کے سلسلے میں سب سے ہی آخری صحابی ہیں جن کی سب سے آخر میں وفات ہوئی گویا کہ صحابہ اکرام, اکرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سن ایک سو دس ہجری تک زبانہ جاتا ہے صحابہ اکرام کا جو زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلمان اخضر الدین الخمسہ ببا ابن صاحب صحاح الطرمدی بن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا عید کرتے ہوئے ہاں یہ حدیثیں الگ الگ آ رہی ہیں عید کس کو کہتے ہیں اجتباع کس کو کہتے ہیں ابھی آپ نے شیخ کا در سے سنا مغرب سے پہلے عید التباح جو ہے داہنے کاندھے کے نیچے سے باغ کاندھے پر چادر ڈال کر کے داہنے کاندھے کو کھولنے کو کیا کہتے ہیں عید تو عید کے ساتھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے دیکھا اور ایک لفظ اور ہے مجھے ہنسی اس لئے آ رہی ہے کہ لوگ اس کو دلیل بنائیں گے کیا بیبردین اخدر ہاں? ہری چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے تو یہاں پر یہ بات یہ بھی ہوئی آج کل ہری ہری چیز کا بڑا دور دورہ ہے کہ نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کہ آپ نے ہری چادر پہنی ہے تو اس کی, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے ہریالی اپنا رہے ہوں ہاں؟ یہ گنبد خضرہ کو لے کر کے لوگ جو ہے آج یہ ہریالی استعمال کر رہے ہیں کہ ٹوپی ہری ہے اور پگڑی ہری ہے اور سب ہرا ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری چادر پہن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اس سے معلوم یہ ہوا کیا معلوم ہوا آپ حج یا عمرے سے آئے رہے ہوں گے تبھی تو آپ کیے ہوئے تھے عام کپڑوں میں نہیں تھے اس سے پتا چلا کہ احرام کی چادروں کا دونوں چادروں کا کسی بھی رنگ کسی بھی کلر کا ہونا یا یعنی برس اور زعفران کی کلر کی نہ ہو گیروے رنگ کی نہ ہو لیکن اس کے علاوہ کسی بھی ہی, کسی بھی رنگ کی چادر ہو کسی بھی رنگ کا کپڑا ہو پہن کر کے طواب کر سکتے سفید چادر ضروری نہیں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری چادر پہن کر کے طواب کیا بات سمجھ میں آئی کی نہیں لیکن اب اس وقت میں سب ہاں سفید ہی سفید چادر ہیں اگر کوئی دوسرے کلر کی پہن کر کے طواف ہاں کر لے اور حج کر لے تو دیکھیے کتنی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں اگر کوئی رنگین چادر یا کیا کہتے ہیں ایسے جو ہے جو ٹی شرٹ وغیرہ جس طرح کی ہوتی ہے لائنیں بنی ہوتی ہیں ہاں اس طرح کی اگر چادر کا کر لے دیکھیے جس کو دیکھیے وہی دیکھے گا اس کو جبکہ چادر یہ حیران لئے یہ کپڑا ہے بس اس میں کلر کی شرط نہیں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے تو اس میں جو چیز ثابت ہوئی سنت ہے وہ کیا ہے کیا سنت بتائی گئی اس میں جی ادتباع یعنی کاندھا کھولنا کاندھا کھولنا اس سے اور وہ بھی کس میں طوافے قدوم میں یا عمرے کے طوافے نصمی اللہ تعالی الہل منا الح الملو کان یوہل منا المہلو فلاع ال کرالا المقبر فلاع ال متفق تربیہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ ہم میں کچھ لوگ جو ہے تلبیہ پکارتے تھے لب اللہ شریق اللہ کلب اس طرح سے کہتے تھے اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر پکارتے تھے تو مختلف الفاظ صحابہ کرام سے ثابت ہیں لیکن کسی کوئی کسی کا انکار نہیں کرتا تھا کہ تکبیر کیوں پڑھ رہے ہو تم جو ہے اللہ کیوں پڑھ رہے ہو تم جو ہے صرف تلبیہ ہی کیوں پڑھ رہے ہو مختلف الفاظ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلم توحید ہے اسی کو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اللہ لبیک اللہ لبیک حاجیوں کو سب تلبیہ یاد ہو گیا کہ نہیں جی تیاری کیجیے بہت اچھی بات ہے آپ لوگ جو ہے کورس کر رہے ہیں اپنے ہاں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ خود اتنا کورس کر لیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں یہ داس انٹرویو اس لیے سکھایا پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ صرف فائدہ خود ہی نہ اٹھائیں بلکہ آپ آپ کو کتنے حاجی ملیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے گاؤں کے سب کے علاقے گاؤں کے لوگ آتے ہیں ملنے ملانے ہی جاتے ہیں کسی کے بابا والدین آئے ہو کسی بھائی کسی کے رشتہ دار تو اتنا سیکھ لیں کہ آپ ان کی رہنمائی کر سکے آپ ان کو بتا سکے کیونکہ اپنے ہاں بڑا, بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کی طریقے سیکھ کے آتے ہیں اور اکثر لوگ تو جانتے بھی نہیں بیچارے حج کے مسائل وہ سوچتے ہیں کہ سعودیہ جا رہے ہیں حج کمیٹی والے وہاں پر معالم ہے اور سب کچھ پوری رہنمائی ملے گی یہاں کوئی معلم مول نظر نہیں آتا بچاروں کو اور بےچارے بڑے بڑی پریشانی کے حالت میں جو ہے پریشان رہتے ہیں کوئی کو کچھ بتانے والا نہیں ہوتا ہے اور جو لوگ کچھ ان کے ساتھ اگر کچھ لوگ ہوتے, ہوتے بھی ہیں تو ان سے طرح طرح کے بچاروں سے الٹا سیدھا کام کرواتے رہتے ہیں کہیں منا میں پوری نماز پڑھوائیں گے اب جو لوگ شروع میں آ جاتے ہیں پندرہ دن جن کا ہو جاتا ہے وہ منا میں پوری نماز پڑھواتے ہیں اور میں بھی ابھی فی तो تو حج کا درس ہو جائے تو ابھی درس ختم ہو تو آپ کر لیجیے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو سمجھ گئے نا آپ اتنا سیکھیں اتنا پڑھیں اتنا سیکھیں کہ آپ دوسرے کی رہنمائی کر سکیں جی جی احرام باندھ لینے سے لے کر کے ہاں تلبیا میں رہیں گے تب بھی مینا میں رہیں گے تب بھی تلبیا پکارتے رہیں تلبیا پکارتے رہیں کب تلبیا ختم کریں گے لبیک پکارنا کب بند کریں گے جب کنکری مار دیں گے کنکری مارنے کے بعد پھر تلبیا بند کریں گے اس لیے جب بھی چلیں یا اپنے مقام پر رہیں تو تلبیا پکارتے رہیں میں نے پڑھا ہے آج کہ قدرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے کسی نے کہا کہ یہاں تلبیہ لوگ نہیں پکار رہے ہیں تو وہ اپنے حجرے سے یا اپنے خیمے سے باہر نکلے اور زور زور سے جو ہے ہاں تلبیا پکارنا شروع کر دیا کہاں لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں ڈر کر کے جو ہے تلبیا چھوڑ دیا اور جو ہے تلبیا پکارنا چاہیے تو اگر ٹھہرے بھی رہیں جیسے آٹھ تاریخ کو مینا میں پہنچ جاتے ہیں ٹھہرے بھی رہیں تب بھی تلبیا پکارتے رہیں تلبیا ہاں توحید کلم توحید ہے کتنا واضح لفظ ہے واضح الفاظ ہیں کلم توحید کے جی نبی اللہ تعالیٰ عنہما قال صلی اللہ علیہ وسلم او قال فی فی جمع علی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کمزور لوگوں کی جماعت میں بھیج دیا کہاں مضدلفہ سے رات ہی میں مصطلفہ صحیح صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ مضطلفہ میں رات گزارنا ہے تو بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما بنتے ابی بکر رضی اللہ تعالی انہا کو اور دوسرے لوگوں کو جو کمزور لوگ تھے بوڑھے لوگ تھے ان کو بھیڑ بھاڑ سے بچانے کے لیے ہاں فجر سے پہلے ہی ان کو بھیج دیا کہ تم جاؤں مینا چلے جاؤ تو حضرت عبداللہ اب اباس رضی اللہ تعالی فرماتے تھے فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی جماعت میں تھا میں بھی چھوٹا تھا تو چھوٹے بچے بوڑھے عورتیں ان یہ لوگ ان لوگوں کے لیے رخصت ہے کہ مزدلفہ سے رات ہی میں یعنی فجر کی نماز سے پہلے پہلے وہ منا آ سکتے ہیں لیکن ایک مسئلہ یہاں پر ہے کہ کنکری مارنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث آ رہی ہے کہ فرمائے جما کہ جمرہ کو کنکری نہ مارو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے دس تاریخ کی بات ہے عید والے دن کی بات ہے کہ جب مصطلفہ سے روانہ ہوں گے تو گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور لوگوں کو اور بوڑھوں کو اور بچوں کو حکم دیا کہ رات ہی میں چلے جائے بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے لیکن کنکری کم ماریں گے سورج نکلنے کے بعد اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات میں ہی جو ہے مستلفہ میں مستلفہ میں کیا ہے کہ لوگ ارفا سے نکلتے ہیں تو کافی دیر ہو جاتی ہے مزدلفہ پہنچتے پہنچتے اب وہاں تھوڑی تھوڑا سا وقوف کیا تھوڑا سا ٹھہرے پھر مینا کے لیے چل دیا اور رات ہی میں کنکری مار کر کے فجر سے پہلے رخصت ہو جاتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں اور صبح صبح ہوتے ہوتے جو ہے تواف اور صحیح سے فارغ ہو جاتے ہیں اتنی فاسٹ سروس ہوتی ہے ان لوگوں کی اور ایسی ہی بازی میں بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت تو دی لیکن کنکری مارنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شیخ البال رحمت اللہ علیہ اس پر جو ہے بڑی سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے فجر سے پہلے ہی یا سورج نکلنے سے پہلے مار لیا تو اس نے کنکری نہیں ماری اور اس کو دوبارہ مارنا چاہیے اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کو دم دینا پڑے گا صحابہ سے حضرت اسما بنت ابی بکرضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے وہ فدر سے پہلے کنکری مار دیتی تھی لیکن یہ ان کا اپنا عمل ہے اشتہاد ہے ان کا اپنا عمل ہے اشتہاد ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے سے پہلے کنکری مارنے سے منع فرمایا ہے اس لیے کنکری نہیں مارنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سے جو ہے کنکری نہ مار سکے ظہر تک تو شام کو مار دے ظہر کے بعد بھی مار سکتا ہے تو بعد میں اجازت ہے پہلے آدمی نہ مارے آپ جانا چاہتے ہیں جی تو اس لیے اس کا اس کا خیال کرنا چاہیے جی جاس جی بھائی کا سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے کہ ابھی مینا ہادیوں کی تعداد کے اعتبار سے چھوٹا ہو گیا ہے چھوٹا ہو گیا ہے مینا کی دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی ہے بس اور امت مسلمہ کی اتنی بڑی تعداد دولت کی فراوانی ماشاءاللہ ہاں جو ہے حج کافی حج کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہاں کے اہل علم سے علما سے شیخ نباس شیخ السمین اور دیگر بڑے بڑے علما سے اور بلکہ دنیا کے علما سے تقریباً یہاں کی یہاں حکومت نے ملک فہد رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے ہی میں ہاں مینا سے باہر مصدلفہ اور دوسرے علاقوں میں جو دوسرے ایریے میں خیمے بنا دیے گئے تو سوال بھائی اجاز بھائی کا یہ ہے کہ کیا مینا میں جب رات گزارنی ہے تو کیا مینا سے باہر بھی ان خیموں میں رات گزار سکتے ہیں یا یہ کہ مزدلفہ والی جو رات ہے جب عرفات سے واپس آتے ہیں تو کیا اس رات کو بھی جو مینا سے باہر خیمے مزدلفہ میں بنے ہوئے ہیں اس میں حاجی اپنے خیمے میں رات گزار سکتے ہیں تو جواب اس, کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ چونکہ کے خیمے منہ کی ضرورت کے تحت مینا سے باہر بنائے گئے ہیں تو مینا والی راتیں بھی باہر گزار سکتے ہیں اور وہ راتیں مینا کے حکم میں ہوں گی وہ جگہ جو ہے مینا کے حکم میں ہوگی لیکن اگر کوئی شخص ارفا سے, سے واپسی کے بعد مزدلفہ میں قیام کرنا چاہتا ہے اور اپنے خیمے میں قیام کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے کیوں کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ اصل ہے وہ اصل ہے اور اصل سے کوئی ہٹا سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ایک بار آپ اس کو مینا مان رہے ہیں اور پھر اس کو مزلفا مان رہے ہیں ایک بار اس کو مینا جب مان رہے ہیں مینا نہیں مان رہے مینا نہیں مان رہے ہیں بلکہ اس کو کیا مان رہے ہیں کہ مینا والے والی رات میں اگر کوئی جو ہے مینا میں جگہ نہ پا کر کے مستلفا والے حصے میں اگر رات گزار لے تو اس کی رات گزارنا مینا والی رات جو ہے وہ وہاں گزار سکتے ہیں ضرورت کے تحت لیکن مستلفہ تو منا کہیں گے یہ نہیں کہیں گے جیسے مثال کے طور پر بہت سارے اہل علم نے مثال دی کہ یہ مسجد ہے چمعہ کو مسجد بھر جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں ضرورت کے تحت باہر نماز پڑھتے ادھر پڑھتے ادھر پڑھتے روڈ پر پڑھتے سڑک پر پڑھتے تو ان کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ان کو جماعت کا ثباب ملے گا کہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا ثواب لیکن کیا روڈ کو مسجد بولیں گے نہیں بولیں گے ضرورت کے تحت روڈ کو استعمال کر لیا گیا نماز کے لئے لیکن اصل وہ جگہ کیا ہے روڈ ہی ہے تو اسی طرح سے ضرورت کے تحت مینا والی رات کو مستلفا میں گزار لیں گے اور وہ واجب ادا ہو جائے گا لیکن مستلفا جو اصل ہے اس سے کوئی اس کو خارج نہیں کر سکتا اس لیے اس میں گنجائش ہے بلکہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ بہتر ہے. سمجھ گئے اور ایک چیز اور یہاں پر واضح کر دوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مینا کی رات مجدلفہ کی رات جو ہے کھلے ہوئے آسمان کے نیچے گزارنا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کھلے ہوئے آسمان ہی کے نیچے کیا کہتے ہیں رات گزارے بلکہ بعض شاید میں نے پڑھا ہے کہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کی خیمہ بنایا گیا تھا خیمے میں رات گزاری صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنا یہ شرط ہے نہیں سم میں رضی اللہ تعالی عنہ قالت سودت رسول اللہ صلی اللہ یعنی ابھی بات اوپر گزری کے بوڑھوں کو کمزوروں کو عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں بھیج دیا تھا فجر سے پہلے تو یہاں پر ایک روایت عنہ ام المومن سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی پہلے جانے کی کیونکہ وہ بھاری بھرکم تھی جس میں بھاری تھا تو اب جو بھاری بھرکم بدن والا ہوتا ہے یا کوئی عورت ہوتی ہے تو چلنے میں ذرا دشواری ہوتی ہے تو اب جب سب لوگ جائیں گے تو بھیڑ بھاڑ میں دقت ہوگی تو رات میں اجازت طلب کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی, دی یہ محات المومنین میں سے ہیں سودا رضی اللہ تعالیٰ کا آخری حدیث پڑھ لیتے جس کا تعلق ابھی پیچھے گزرا ہے رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ لا جمرا کو جمرا اکبا کی بات ہو رہی دس تاریخ کی بات ہو رہی ہے کہ دس تاریخ کو جمرا کو کنکری ہرگز کنکری نہ مارو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلو ہونے کے بعد مارنا ہے اب لوگوں نے کیا کہتے بعض اس زمانے میں جب صرف دو دور تھا کون تھا یعنی نیچے تھا اور اوپر بنایا ہوا تھا تو اس وقت میں بعض المانے کیونکہ بہت حادثات ہو رہے تھے ہر سال ہر سال حادثات ہو جاتے تھے اس لیے بعض المانے اس ان حادثات سے بچنے کے اجازت دیتی تھی کسی بھی وقت مار سکتے ہیں تو اب وہ رخصت سمجھ لیجیے اس وقت اب اس کی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کہ کتنے فلور بنا دیے پانچ چھ فلور بنا دیا ہے حکومت نے اللہ تبارک کو تعالیٰ رحم فرمایا اور جن لوگوں نے بنوایا ملک عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کام ہوا اللہ تعالیٰ ان کی اس ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے کہ کتنی آسانی ہو گئی اور یہاں کی حکومت ماشاءاللہ حاجیوں کے لیے اتنی آسانی پیدا کر دیا ہے یہاں کی حکومت نے ایئرپورٹ سے لے کر کے واپس دوبارہ جانے تک حادیوں کے لیے اتنی آسانی حکومت نے مہیا کی ہے کہ مت پوچھئے ہر چیز میں آسانی جہاں تک جہاں تک حکومت کا تعلق ہے جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کریں ہاں حج کمیٹیوں والے ہمارے ساتھ زیادتی کریں تو یہ تو یہ حکومت اس کے لیے جو ہے ذمہ دار نہیں جبکہ اب حکومت تو ساری چیزیں دیکھ کر وہ کرتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ کوتاحیاں اس طرح سے ان لوگوں کی وجہ سے ہو جاتی ورنہ دیکھیے الحمدللہ حرم میں کتنی توسیع ہو گئی مدینہ میں کتنی توسیع ہو گئی جگہ جگہ پانی کا انتظام ہے اسی طرح سے عرفات میں اور مزدلفہ میں ہر طرح سے کتنی سہولتیں مہیا کی ہیں اسی طرح سے تو اس حکومت نے الحمد ساری چیزیں اتنی مہیا کر دی تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی کہ لوگ جو چوبیس گھنٹہ سمجھیں چوبیس گھنٹہ کنکری مار سکتے ہیں نہیں وقت سے پہلے نہ مارے اسی طرح سے دس گیارہ بارہ تاریخ کو دش آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کے بعد زوال کے بعد کنکری ماری ہے تو دس نہیں گیارہ بارہ تیرہ دس نہیں دس کو فجر سے لے کر کے ظہر تک اور اگر کوئی نہ مار سکے تو شام تک مار سکتے ہیں لیکن گیارہ بارہ تیرہ کو ایام تشریف کو کم مارنا ہے زوال کے بعد سے مارنا ہے سوال کے بعد اگر کوئی نہیں مار رہا ہے شام تک شام تک مار لے مغرب کے بعد مار لے عشاء کے بعد مار لے یعنی اس کی گنجائش ہے لیکن پہلے نہ مارے بہت سارے لوگ بارہ تاریخ کو جو ہے سوال سے پہلے ہی مار کر کے صبح ہی نکل جاتے ہیں سمجھ گئے یہ غلط ہے صلی اللہ علیہ نبیرہ محمد علیہ وسلم جی جی پہلے جی؟ جی؟